اور لوگوں کو اس دن سے ڈرا جب ان پر عذاب آئے گا تو ظلم کہیں گے اے ہمارے رب تھوڑی دیر ہمیں مہلت دے کہ ہم تیرا بلانا مان اور رسولوں کی غلامی کریں تو کیا تم پہلے قسم نہ کھا چکے تھے کہ ہمیں دن سے کہیں ہٹ کر جانا نہ ہو